الحمد لله الذي يقول الحق ويهد السبيل وصلاته السلام على من نزل عليه أنبار التنزيل سبا دینی اما بعد فاعوذ بالوف من بل شیفی بسم اللہ ہر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَتَّةَ فِي الْقُرْبَاءِ اصطدق الله تعالى مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم اسفلا دو سلام گیاب حم میرے ششتی والدہ مرفور چہلوم شریف پہ ناچیز حاضری آزری، آزری، آزری دعائے خیر شرکت واسطے مختصر موضوع اور جس مسئلے تک کلام کرنی Oh! قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن حکیم <اسلاح> فرقان مجید کی یہ مبارک آیت جڑی تلاوت کی مشہور آیت شریف شیا تلاوت کرتے ہیں سنی بھی تلاوت الا سالو کمائے مبدت مابو فرما دو ابلا گیم تبلیغ جو تنوع دین دیتا ہے کچھ اجر نہیں منگا لیکن لیکن خراب محبت خراب دل افزا خرابت خرابت رشتے داری ایک مانا خراب خرابت رشتے دار صرف حسین پاک دی لڑی یہ خرابت حسن پاک دی لڑی نو خراب شمار نہیں کرنا ہسنڈ یہ جی خرابت دار کون نے اس کا میں ترجمہ کیا تصواد محبوب اس دین دوست میں کوئی اجرت نہیں مانتا لیکن نال محبت میں لیکن الا ترجمہ لیکن مگر نال کی عام کا ترجمہ مگر نال کر دیتا اور, اور, اور او no. محبوب فرما کوجرت نہیں منگتا اجرت جہ ترجمہ کرتے بکواس کرتے اناہل نے پتا کوئی نہیں متصلے نہیں منتح اللہ سے محبوب نے اجرت منگی کوئی قسم دی اجرت اللہ لیکن کہنا ہے جا مطلب یہ اجرت نہیں منگتا لیکن خبر دے رہا کہ اللہ دی طرفوں خرابت کا تق کے خیال رکھنا اجرت نہیں جو کوئی اجرترت نہیں ہر بندہ اپنے رابط رشتے دار محبت دوستی وہ خواہش رکھد اور باقی ایک باقی ایک باقی بھی دوستی ہوا ہے دوستی رشتہ رشتے دا خیال رکھی وہ تو اجرت سارے منگنے جب سارے منگوا تو اجرت ہو گئی نہ یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے فرمایا بابو فرما دے کوئی اجرت نہیں منگ رہا جڑی ہے اس دا خیال رکھنا یہ اللہ ایک حق اے ماجب اے دا خیال رکھنا ہے لہذا اجرت نہ منگا دی گل کر کے اللہ دے محبوب نے پھر اللہ دی طرفوں خبر تلا ہے کہ خدا پاک آڈے طرف تیبت کے نام خیال رکھنا محبت کرنا ایک فرض ادا خیال ضرور رکھے سمجھنے پہ اتنے تو تفصیل ہیں ایک تفسیر ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی آلوتی اور وہ تفسیر کبھی تر ہے ابر علم تو اس بالکل صحیح بخاری مسلم میں تھی ہو حضرت ابن عباس تو پوچھا گیا ہے ہے کہ حضرت اپنے فرمایا کو مبدت مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب دا کوئی قبیلہ ایسا نہیں خصوصاً دا انسار دا حجاز دا कि जिना जि रबी पाक भी किसी न किसी रणी वास्ते थाणी रिश्तेदारी न हो ہر <متنسان> ایک گھر سی تو اللہ محبوب نے فرمایا محبوب اللہ نے فرمایا محبوب بینا نو فرما دے او میں اجرت تو نہیں منگتا اس دین دی لیکن اے تے دیکھو کہ آخر میں رشتے دار ہاں ہر کسے کا رشتے دار ہاں وہ میرے دین دا اگر خیال نہیں رکھتے تو کم از کم رشتے داری دا خیال تو کر لو یہ تفصیل لیکن مشہور تفصیل رشتے نال محبت یہ مشہور تفسیر عام جڑی بیان ہوتی ہے میں یہ تبصرہ کرنا دوستو تو ایے کرابت کون نے یہ پچھاننا اور جو میں بیان قرآن پاک دا مفہوم بھی دسے گا اور پھر صحیح حدیث مستفا کریم دا اپنا بیان بڑے بڑے امام کی گل کر سنی سنائی دے ہوا دعا جانگا کوئی نہیں ہونی قرابت تر قسم گل سمجھنا رشتے داری تر قسم ایک ہوں نسباری کہتے نے خراب نسب رشتہ نکاح حرام ہوں او کے ہو گیا ماں وڈے ماں کی اولاد نسل باپ کے وڈ وڈے ری باپ کی اولاد یہ جڑے ہوں انسبی رشتے دار آ دوسرے ہوں نے وہ بھی رشتہ نہیں ہوتا ان ردائی رشتہ ردھ کی بہنو سکی ماں نہیں وہ بھی رشتہ دار تیسرا ہے سہری رشتہ دار ہے موٹی ریری سہری رشتہ دار سہری رشتہ دار کہ چاری والے رشتہ دار کڑماچاری بالکل ٹھیک پجابی کا لگ کڑم کہ بولو اتے دو قسم کے بندے بیٹھے ایک کہنے برادری ایک کہنے تقریر کرنے میری تقریر جیڑی ہونی جی تکریر والے آئے بیٹھے ہاں لیا میرے ساتھ دینا دوستو گل سمجھنا ہوں کڑما چاری کنو کہ لے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید عظمت اور کڑما چاری دی عظمت دو بڑے احسن اور احسان طریقے بیان فرمایا ہے فرمایا ہو نسب فرماندہ میں انسان نو پانی چ بنایا ہے آدم علیہ اسلام نانی چنایا اور, اور پھر وہ او نصب بھی بنایا ہے او اولاد میں نصب بنا اور یعنی ایڈا عظیم احسان ہے اللہ پاک کا یہ کورماچاری والا رشتہ کہ نصب کے نال کٹھے رکھ کے قرآن بیان فرمایا ہو تو رشتے ہو گئے تن، نسابی سابی سہری سبب سابے چیا ردائی دلا رشتہ شہرے چیا رشتے لین دین والا رشتہ نسابے چیا اصل نسل کا رشتہ اترے رشتے سے خرابت نے توجہ ہے تر رشتے سے کربتا نہیں ہوں مجید نے یہ نہیں فرمایا اجرت نہیں آل بولو تو صحیح یہ نہیں فرمایا آلے حسین نے محبت یہ فرمایا کرابتا نے ترے اللہ نے صاف دس دے محمد پاک بھی اصل نسا لے وہ نسا پے اتے بھی محبت فرمجے جتھے کملی والے نے دھد کے بنائے نے اے بھی فر لے جب گڑماچاری رشتے نے محبت اوے بھی فر لے سمجھ آئیے قرآن تو ہی واضح ہو گیا کہ اہل قرابت محبت فرض ہے جلحبت کون نے ہزور ہزور تین محبت ہوں سمجھو فرما یہ جو نہ چیز نے تینوں قرآن کی تفصیل سنائیے اہل سنت تفسیر تفصیل دے صرف حسن تک حسین کی اولاد لگ رہنا صرف حسن کی اولاد تک رہنا کام نہیں سننی یہ رکھتے قرآن پاک دی تفسیر تے پاک محمد دا فرمان سنا کملی والے پاک محمد سرکار دی صحیح حدیث مسند احمد حدیث دھت پر کتابوں روایت موجود نے فرمایا کملی والے نے فرمایا جائے گی ہر کسی بھی جائے گی مگر میں محمد کی قیامت تک قائم رہی <تصفح> بولو بولو حضور نے فرمایا میں محمد نسبین جڑے ایماندار نے نسب والے نے میرے دا دارم قیامت قائم رہنا ہے ہر کسی رشتہ داری ٹوٹ جانی ہے اپنا ہوش رہنا ہے اور ہونے دا نہیں رہنا لیکن میں محمد کے نسب والوں کا رشتہ قیامت قائم رہنا ہے اگوں حضور نے فرمایا سبب جیسے محمد کریم نے دودھ شریف پیتا ہے کے ہے حضور نے فرمایا رشتہ بھی ہو رہنا ہے محمد رشتہ دے بہٹا یا لے بیٹھا ہر رشتے ٹوٹ جان گے پر انہوں کے رشتے قیامت نو نہیں ٹٹن گے او بولو مرے ستیا بول وہ بہن سناوا نا جاڈے کبھی نہ آیا ہوگا توجہ ہے سونے قربان جاوا ہوں توجہ فرما نسب حضور جاننے سبب جانتے ہیں ایسے جڑی موت پی ہے جڑے کمینے اللہ دے رسول دے مقابلے حضور دے رشتے توڑ دے نے کوئی اما ایشا کا توڑا ہے کوئی حضرت معاویہ دا توڑ دا دے میرے کملی والے نے پہلو ہی دس چاری دا رشتہ جی جمد لیا ہے نال جنت جن محمد جتھے محمد نے رشتہ دا ہے وہ بھی کدی رشتہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی محمد نال اللہ بولو بولو سجنا کملی والے رشتے جتے دے ہر مولا علی ہے تو سونے عثمان ن بھی پھر دو رشتے دتے نے پھر حضرت معاویہ تو لیا بولو کو چکل دا پتر بیٹھا پتہ لگ جائے دا میں تو صاف فرما دیتا نام لے کے فرما دتا جت لیا دشتے ٹوٹ جان گے اگر محمد کریم میں رشتہ نہیں ٹوٹا لگا بولو تے صحیح اللہ اکبر توجہ فرما فرمان رسول فرانے رسول ہوں چلنے اس امام وا بخاری دا بھی امام ہے مسلم دا بھی امام ہے ترمزیو کا امام ہے بڑے ماجا کا بھی امام ہے نسائی کا بھی ابو دا دا امام یارو تیلو پتا امام کی شا ایڈی ہوتی ہے بلی متج بنتے رہن گے پر امام شرا چار ہی بنے بس ختم وہ کون امام سیدنا امام احمد بن اے ہمبل بولو مرو آپ مذہب کی وکی کتاب پہلی امام ابو بکر خلال بگدالی رضی اللہ تعالی کتاب امام احمد بن ہمل سرکار مذہب اے فرمایا حضرت مواویہ پاک سے آپ کی خلافت اللہ دیا رضاوا سے رحمتا بیان ف فرماندھا سنت شہید بن قال <سؤال> قال <سؤال> قال قال گل امام نے نہ ہے دی میرے ذہن چی He's, امام محمد مینمبل شگرونی فرما میں حدیث ہے کہ ہر نسب ختم نہیں ہونا آپ نے فرمایا بلا جب پکی حضور دی حدیث میں جڑا حضور دی حدیث حضرت کے نہیں بولو اچھی مارو مرے ملنگ بن گیا خدوانو کی پتا خود کی جانے کی ہوں گی میں ارد کی حضور مواوی ہے پالی اگلی گھو جی مانام نے فرمایا لہوس ہیرون سب ہائے ہائے ہائے بولے امام نے فرمایا ہاں حضور نے فرمایا نسب ٹوٹ جانا ہے چاری ٹوٹ جانی ہے مگر میری نہیں تو کیا حضرت یہ تو امام نے فرمایا وہ نسب والے بھی ہیں جا کے تے نسب والے بنے ہم ہزور دارے چائے کم بن گئے اور امام احمد بن ابل نے فرمایا دو رشتے میں نارائ تقدیر نارائ رسال نارائ تقدیر نارائدری خلافت سیاست موبیا اس محترمہ اللہ مولانا مفتی محمد فضل ہمجہ ہے توجہ ہے بار روچی آواز لو لوگ ایک توڑے دو رشتے ہو گئے دا دے ایک نہیں ٹانے دو بن گئے ہوں ٹوٹے گا بول بول بول بول سارے زمانے درتے جہاں جھاڑو پھیرتا خیال خاق بیٹھا چی بول مار توجہ فرمان ہوں میں سنا نا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے حضرت علی انہوں دا نام ابن عباس پاگر سن بندہ پوچھتا ہے ماویا پورا بولنا چاہیے ابن عباس کے پوتر حضرت علی فرمان لے خبردار محل اللہ تو سب خبردار چپ رہی گال میں پورا بولی بولی بھائی نہ رسونلہ وہ حضور دا کڑوں میں امام احمد دا فرمان اور ابن عباس کے بیٹے علی اوہ بہت ہی صالح تھے تے ساری نسل بنو اباس اباسی خلیفے ہزور دکڑوں میں تین نہیں پتا بولو بولو بولو احا. احا. احا. اللہ اکبر توجہ سنا ایک سید کی سنا گل سنا سنانا جنہ میں زیارت کیتی ہوئی ہے اللہ دلی مارے سویا شرابی جدو پرانا سن <S controversy> تشریف لیا محمد علیم اللہ سور السن شاہیا علی پور جیسے شریف سن سد نور السن شاہ سد نور الحسن شاہ صاحب کون سن آپ پہلو شی میاں صاحب شیر تشریف لے گئے میاں صاحب میرے مناظرہ کرو سیا شیا میرے مناظرہ کرو میاں صاحب نے مولا نے فرمایا شاہ جی کوئی مول لبو اصا فکیر بندے فکیر نلکا مناظرہ نہیںلازلہ کرنا میاں صاحب نے دو تین بار چلیا شاہی نہیں چلے میاں صاحب فرما پھر شاہ جی شروع کرو شروع کرو چپ چوپ شروع کردے نہیں چپ چپ حضور کی طرح جو اندر رہ سی وہ शाही कोई रही मिया साफ फरमान शाह जी मोड़ो इलम तना हो जरा जज साफ हो गया باقر علی شاہ نے ریا قدمی ڈگ پہ میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی آؤ نال سینے لگو ابھی ہوں تمہوں وہ علم دیا گے جا مت تک صاف نہیں ہو کتاب بھی لکھی میں انہوں نے زیارت کی وجہ فرما آپ خود فرما فرما نے ایک بار خلاف میرے دل خیال آیا اللہ اللہ یا خیال آیا میرے دل کا نور ایمان دل سیا ہو لگ پیا بڑا پریشان ہوئے کی بنیا, بنیا, بنیا, بنیا, بنیا. کدی داتا دربار لا, لا. کدی کسے دربار کبھی ابے دربار دعوا مگا منتا سکھا کی بنے ہیں بانی <تصفح> <تصفح> کوئی خیر نہیں پای, پاسوں، آخر میں پریشان ہو گئے مدی شریف گیا بنے ہیں، میرا نور کدھر گیا اندر کیوں سیاح لگ پہ <تصفح> میری اکھ لگ گئی کملی والے سرکار تشریف لیا ایک بندے کا ہاتھ فریا فرمانے نے میرا پتر اے میرا ہے نہیں La re takbir, bol meravir, la re risalat, la re tahakki, la re roshia, siyasete muaviyah, khilaafu te muaviyah, la re hederi, نے فرمایا ماویا میرا ہے جڑا ماویا نہیں سد خیال ہے حضرت ماویا کے خلاف نور ایمان نکل گیا ہے کملی والے خبردار موبیا میرا جڑا یہ سوچ لو تو لکھ ہلور کا بنے نہیں بن سکنا ہے جنہ چر ماویا دا نہیں بنے گا کملی والے دس دتا ہے میرا نہیں بن سکنا تو بھائی اتنے سکی گل کریے نو خبردار کیا گیا خبردار جڑے میرے نہیں انہوں کا خیال رکھے گا نہیں تے جا پھر بہت کرنا مرے ایک سنانا بخاری دی حدیث اور رشتہ توڑ دے ہزور تو کڑمی پن کا کھچیا اپنا ٹوٹیا ان توڑ پی آ کے مولا روپنازمت کا بیاں ہر میرا حوالہ وے پودوا مولبیاں کدی ہبا بھی نہیں لگی انہوں نے گلا سنی جی سچی دسیا جائے سدہ صدیقہ بخاری شریف کے اندر سلحا دوپہر پاک سلح کراؤ سدی کا پا تو جدو لے گئے سن بسرے تھی جاؤ گے جانی اما جی جا تشریف <guy> لے گئے ادھر مولا تجھے پاسے تلہل پیر پاک نے انے پاسے اما جی نے مولالی مولالی ہوں کس بندے کی گل کر شانے خب خالج نہیں ہونا حضرت امار بن یاسر کی بات کر رہا جناشانی سمجھی جاتا حق بھی مولا لیے مولا لیے سنگیا سارے گھٹا کر کے حضرت مار نے خطبہ ارشاد فرمایا रसूल दुनिया जाओ मोहतरमा बीबी बाग ने इवें जन्नत जी अलूर बीवी पाग ने बोल मरे सु बिमारी बोला بی بی سیدہ جس طرح دنیا چلمت علی پاک دے مقابلے پرلے پاسے آئے کڑے یہ انہاں دی گل سنا مانگا نکتا گا پھر نیچ کڈا گا ذرا بولو تے صحیح نہ فرمائے جڑے دجے پاسے آئے اللہ پاک دی چاہتحان لسول میں جاؤ جا محترم رب ازما چاہتا ہے ویخنا چاہتا ہے رسول رشتے نیچتے لینے یا محمد حق نو یعنی انہوں نے حضور ہزور رشتہ داری رشتہ دار ہوا بن جانا یہ نہ سمجھا جی وہ امتحان لینا چاہ ام ام فرمایا اللہ امتحان لینا چاہ محترما پاک رسول لیکن اس لیے جہی دلیل ظاہر ہے وہ مولا علی والے پاس رب امتحان لینا چاہتا ہے کیا رسول درف رشتے نکتے نے یا رسول دے دین کی دی دلیل ویختے ہیں برابر بولنا چاہتے رشتہ چاہیے رشتہ رشتے داری نہیں سمجھنا حق نبی فرمایا ضرور بھی لیکن اس وقت سچائی دی دلیل جیڑی چاہتا ہے رشتہ ویٹنے جی یا محمد دی دلیل اللہ نے تقویر نار سال نار تحقیق نارے حیداری اللہ محمد چار یار ہاکی خواجہ قطب فرید کیا بات زندہ باد زندہ زندہ زند زندہبادیے گیے ایسے امت مسلمان یہ دستور بڑ کہ بھائی نسب اور رشتہ دیکھ کر حق معلوم نہیں کرنا حق معلوم کر کے بول بجوی آئی بیجو بندے آئے گی اے کسی علم، اے اکل والے شہر آئے گی ادھر وی سب تو قریبی رشتہ سی حضور چاچے دا حضرت عباس نا. بولتا چا چاچے ہوں پوتر بارس نہیں بنتا چاچے ہوں پر وارس یعنی چاچے کا پتر وارس نہیں بنتا حضرت عباس حضور چاچے نے جس لیے خلیفہ بنا گاڑا, یہ چاچا نہیں ویکی کہ اکبر ویکھیا گیا جا کے جا چاری ہیں لیکن چاچا سی پیشا دور والا گے پھر عمر <intent> آ گئے کریبی پشا فر دور عمر والے آ گئے عثمان پاک آ گئے چاچے دا پتر آیا مولا علی چاچے دے پتر کی واری چوتھی تھان سے پہ آئی دستور بن پان گیا رشتے داری بولے میں مسلمان صاحب تو عید گل کر رہا مشرق نال نہیں کر رہا جہرا نسب اگے رکھے گا برادری ذات نو اگے رکھے گا وہ ہے جا دی رکھے گا رشتہ بعد گا تو اللہ اکبر آئیے سمجھ کے کوئی نہ چکی عائشہ پاک پاکستان بھی ہزور دونوں جہان ساپتا رشتہ قائم ہے امار کہ رشتہ قائم ہے بولو تو صحیح رشتے دنیا اگلے دن میں جلال پور جاتے دوسری نو ہبا بھی نہیں لگی ہونی بولو تو صحیح اور حوالہ دیکھو حوالہ دیکھو سند یاد محمد بن ورا ورا ورا ورا ورا عن علی بن محمد ایک شخص ہوا مختار جان دو اج کل برائلر جدھر حلیمہ ہلیما گھر شریف یہ ساکفی سن انہیں امام حسین نے قاتل نو لب لب کے قتل آخیا کیا اگلی پتا لگتا کہ بات کہ مختار حسین باغ کے قاتل نتل کیا لیکن حدیث مسلم شریف حضور نے فرمایا دو شخص امت میری جان گئے ایک کزاب ایک مبیر کرزاب مختار شکفی یہ کہہ رہا سیر امام زین اللہ تو پوچھا گیا مختار وہ دی شتا مختار شقفی دوسرا حضور نے فرمایا مبیر خور مگا وہ حجاج بن دونوں سقفی. دونوں سقف. سقف. دونوں دونوں سقف. دونوں. عجیب گل یہ جن کربلا لائی وہ سکف ہی ہر اگ سمجھی سیدنا امام زین البدین کی گل اور مارو مرے تاریخ محد سب نے جلد مختار سقفی نے اپنے دور امام زین البدی نزار درہم کا تحفہ بھیجیا امام زین اللہ بدین نے ٹالیا نا بدتمیز مزبورا بولے وصول کر کے رکھ لیا مگر استعمال نہ فرمایا مختار شک بھی مر گیا امام زین البدین نے ہزار درم خادم نو دتے دور سی ابدل ملک بن مروان خلیفے دا خلیفہ حضرت ملک بن مروان حضرت مروان دے پتر دا توجہ فرما امام زین العابدین نے خادم نو بھیجیا جا ابدل ملک بن مروان نو رسو مین مختار سکفی ایک ہزار درم دیتا استعمال نہیں رکھی رکھا میں ہوں بیت المال خزانے دا واپس کر لگا تو ہو رہا فرمایا مرو رشتہ دار بھی گل کر رہے ہیں بولو گلے سو گیا مرے یبنا امی وہ میرے چاچے دیا پترا یبنا امی وہ میرے چاچے دیا پترا حالانکہ وہ مروان ابن حکمر خاندان جا لڑی رلدی حدرت ابدل ملک میں مروان ہونا وہ رشتہ داری یاد رکھی سی فرما دے اے میرے چاچے میں شیا بھی موجود ہے، سنیا کو مختار شکفی تو امام زین قبول نہیں فرمایا آج، آج، آج. خلیفا ملک بن مروان تو قبول حسین پاپ نے کاتل کے قتل کرنے اپنا نہیں سمجھا بنو ہے بسم اللہ قبول کر کے رکھ لی بنو میا ماریا کربلا پاگل ہو امام حسینار حسینوں قبول کرنا سر حسین سونا <سلام> میرے گل نہیں سمجھ امام زین سرکار کی گھر والے محترمہ رشتہ داری کی گل چل دی کرامت تار تکبیر نار رال حیداری پتا اس گلدہ؟ سبحان اللہ امام, زین امام حسین سرکار دی نسل پاک اصل اما شریف کون ہے پتہ؟ حسین پاک گان حسین نسل چل چلی ہے نام شریفی رزالا دوسری روایت سلامہ جہ تاریخ کی مشکل یہ کون سن خلیف عبد ال ملک جی کا ذکر کیتا جنہوں باجی سن مروان حضرت مروان زین النت ہی پیارا رہا. اور پیار دا لگا ہی؟ جو حضرت مروان ہونا پیسے خریدی بیبی بی باغ یہ لوڈی شریف خریدی خرید کے تحفے پیش کی تی امام زین آبی ہاں تیرا منہ کیوں بن گیا ہے. میں رشتہ پاکا نہ بیا کرتا تم گسا کا اگر یہ گل ثابت رہا میں نک و حضرت مروان ہو رہا یہ کئی بڑوے کہیں گے وہ حضرت کہ جانا ہے مروان بھڑوا امام بخاری شریف امام زین البدی لو نے حضرت مروان کو کہہ جو امام حسین کے پوتر غیرت نہیں سن بلا مالو بڑوا یہ گل نہ کر غیرت نہیں سی یہ آ جانتے سن ماشاءاللہ دیسی جی لوگ بیٹھے گل سمجھنا گل چار چارجن ٹکر کھا لیے سیادانی لوگ ساری زندگی احسان یاد رکھنے ٹکر کھدا سیلالی کروان نے اسے نہیں اما پاک پیش کی ٹکر یاد رکھنا ہے اپنی اما نانی پاپ کا احسان سی سو کہہ رہے حسین بولنا یاد رکھ بولتے احسان یاد رکھ پاک حسین بھی نسل شریف ہونا بولتے صحیح. نا. دی نیکی نال چلی باقی یہ آم گالے چیڑی سجنا کو لہارا ہو جی سادی بیر کما دے نہیں وہ سچی پری مولانا مفتی محمد شفیس لاجاب آگے یہ سمجھ گئے کوئی نہیں اللہ انہیں تھے آخرے سے تم بھی کرنے کی اجازت ہے نا تم سنو بتا دیئے کون ہے جنا محبت ضروری میں تین سنو اہل قرابت میں سے کچھ کافر ہو تو اسے محبت حرام اہل قرابت کے ابو لہب چاچا گیا گیا گیا محبت کرے گا کافر ہو جائے گا معلوم ہے آل قرابت کافر ہوں تو باہر اور اگر کوئی فاسق ہو بدکار ہو باغ گی کی شریعت را را کے خلاف چلتا ہو تو باہر محبت نہیں کرنی کیوں ہمارا عقیدہ ہے ہاں الصالحین ولا نحب الفاسقین کتاب ادکار پیار نہیں کرتے اص پیار کرنے بولو چی مارا ہاں کچھ سید ہو سی اگر کوئیزگار کسی پیار نہیں کرنا اس شریف موہ پاپ پیار کرنا ایسا ویخنا جیسے سرکار دا پیار ہونا ہے بے شک بے شک آگے یہ سمجھ کوئی نہ کیا بات کیا بات بس بس زیادہ کیونکہ ہے